گوں ج ہیں نغماتے ہیں رضا سے بوس تھا کس پھول کی میدتی حت میں وہ مل پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی میدتی حت میں وہ مل ہے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 آج کے اس کلام میں شامل ہو جائیں کلام کون سا ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں راہ پور خار ہے کیا ہونا ہے راہ پور خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے راہ سے مراد راستہ پورخار سے مراد کانٹوں سے بھرا ہوا خار یعنی کانٹوں سے پور ہے افگار مانے زخمی اب یہاں آلہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں کہ جو راستہ ہے نا تو بڑا پرخار ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے زندگی واقعی بہت مشکل ہے کہ جس میں ہر طرف سے گناہوں نے گویا ہمیں گھیر رکھا ہے کہیں غفلت ہے تو کہیں شہوت ہے کہیں شیطان کے وار ہے پھر کہیں دنیاوی معاملات ہیں انسان بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچا کر اگر زندگی کو اچھے انداز میں گزارنا ہے تو یہ راہ آسان نہیں اور پھر جس کو کہیں کہ ایک اور مصیبت یہ ہے کہ پاؤں بھی زخمی ہے راہ میں کانٹے ہوں اور پیر بھی زخمی ہوں تو پھر تو اور مشکل ہو جاتی ہے وہ راستہ پار کرنے کی تو ہم تو ویسے ہی شیطان اور نفس کے مارے ہوئے ہیں اور اتنا مشکل راستہ شہوتوں غفلتوں میں ڈوبا ہوا راستہ ہر طرف بے حیائی اور بدکاری کا دور دورہ ہے تو ایسا مسافر کے جس کے پیر بھی زخمی ہو اور راستہ بھی کانٹے والا ہو تو کتنی سبل سبل کر وہ چلتا ہے کیا واقعی ہم اتنا سنبھل کر چل رہے ہیں یا ہم بھی ان غفلتوں میں ان کانٹوں میں اپنے آپ کو الجھا بیٹھے ہیں؟ بڑی مانا خیز گفتگو ہے اس کلام میں غور سے سنیے گا لکھتے ہیں راہ خار ہے کیا ہونا ہے پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے راہ پور ہے کیا ہوں یعنی ایک, ایک, سمجھیے کہ میں اور آپ اگر اس کلام میں اب ہم سب ایک دوسرے کو مسافر سمجھ لیں. ہم ایک راستے پر چل رہے ہیں اور اب اس راستے میں کیسی کیسی تکلیفیں ہیں. ذرا امیجنیشن تصور کے ساتھ رہیے تو امید ہے کہ دل پر صحیح معنوں میں اثر ہوگا لکھتے ہیں خشک ہے خون کہ دشمن ظالم سخت خون خار ہے کیا ہونا ہے خشک ہے خون یہ محاورے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ بہت خوف جب ہو تو انسان کا خون خشک ہو جاتا ہے اور خون خار سے مراد خون پینے والا بہت حال حضرت امام سلط گویا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سخت خوف چھایا ہوا ہے کیونکہ اس خوف سے خون خشک ہو رہا ہے کیونکہ بڑے ظالم دشمن، بڑے دشمن دشمن خون خار دشمن یعنی نفس و شیطان سے واسطہ پڑ گیا ہے اللہ ہی جانتا ہے ہونا کیا ہے وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امام ابو جافر کرتبی علیہ رحمت اللہ الولی کی جب موت کا وقت قریب آیا تو حاضرین کلمے کی تلقین کرتے رہے اور آپ جواب میں لا یعنی نہیں فرماتے ذرا افاقہ ہوا تو لوگوں نے ماجرہ عرص کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں لا نہیں کہتا تھا بلکہ میرے پاس دو شیطان کھڑے تھے ایک کہتا تھا یہودی ہو کر مر دوسرا کہتا تھا عیسائی ہو کر مر میں ان کو جواب دیتا تھا لا نہیں نہیں میں مسلمان ہو کر مروں گا حدیث پاک میں ہے کہ شیطان موت کے وقت آ کر اسی طرح لوگوں کو بہکاتا ہے پھر بیچ اسلام بھئی ہمارے اسلاف کو کس قدر ایمان کی حفاظت کی فکر ہوتی تھی کہ خود شیخ جیلانی فرماتے القادر لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے کا دن ہے. کے لیے کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جائے تو یہ واقعی شیطان ایسا خونخار دشمن ہے جو آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ بندے کا ایمان چھین لے تو ہمیں پھر کتنی احتیاط کی حاجت ہے کتنا الرٹ رہنا ہے کتنا جس کو آپ کہیں کہ توجہ رکھنی ہے اپنے اس سفر میں اور اپنی آخرت کے سفر میں کیا بات لکھتے ہیں خشک ہے خون کے دشمن ظالم سخت خونخار ہے کیا ہونا ہے خشک ہے خون کے دشمن ضائع خشک ہے دشمن ظالم خشک ہے خو دشمن ظالم سخت خو خ ہے کیا ہونا ہے جب بٹ بیٹھ اسلامی بھائیوں اب اگلی بات ذرا غور سے سنیے گا ہم کو بت کر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے یہاں بت کر سے مراد کیا ہے جان بوجھ کر اور بیزار یعنی ناراض حضرت ذرا غور کرو کہ ہم کون سے کاموں میں لگ گئے ہیں ہم جان بوجھ کر وہ کام کر رہے ہیں جس سے, اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا نبی پاک ہم سے ناراض ہو جائیں گے ہم سے وہ دور ہو جائیں گے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جائیں گے حالانکہ میرے بیچ اسلامی بھائیوں عربی کا ایک مقولہ ہے کہ انسان انسان اس چیز کا حریث ہو جاتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے حالانکہ بار بار ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دنیاوی لذات کو دوزک کے گرد گویا رکھ دیا گیا ہے اور انسان جب ان لذات کی طرف بڑھتا ہے حرام کام کرتا ہے اور اس کے اندر دوزک میں پڑ جاتا ہے جنت کا راستہ مشکل ضرور ہے جس میں, جس میں نفس کے خلاف کام کرنے پڑتے ہیں عبادتیں کرنی پڑتی ہیں لیکن اس کے بعد جنت کی ابدی نعمتیں منتظر ہیں لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ ہم جو برائیاں کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا جان بوجھ کر یہ اعمال کر رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو جائیں گے سوچیے حضرت یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے ہم کو بت کر وہی کرنا جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے ہم کو بد کر وہی کرنا جس سے ہم کو بد دوست میں شیر میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گنا وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے چھپکے سے مراد یعنی تنہائی میں خبردار سے مراد ہوشیار واقف باخبر حضرت کہتے ہیں کہ بہت چھپ چھپ کر کیے نا گناہ لوگوں سے اللہ کی نہ فرمانیا کی کوئی دیکھ نہ لے دروازہ بند کر دیتے ہیں ہاں؟ اندھیرا کر دیتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. کوئی دیکھ تو نہیں رہا لیکن ہم جانتے ہیں کہ رب تو دیکھ رہا ہے وہ علیم ہے وہ خبیر ہے لوگ نہیں جانتے لوگوں کا ڈر ضرور ہے مگر اللہ کا ڈر نہیں ہے اے لوگوں سے چھپ کر گنا کرنے والے یاد رکھ نے جس کے گنا کیے ہے جس کی نافرمانی کی ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ خبردار ہے اسے معلوم ہے تو کیا کر رہا ہے کاش یہ بات میرے اور آپ کے دل میں گھر کر جائے کہ جب گنا کرنے کا جی چاہے تو یہ خیال آ جائے کہ رب دیکھ رہا ہے کیا لکھتے ہیں ہم سب کو گویا جھنجھوڑا جا رہا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گنا وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ چھپ کے, گناہ لوگوں سے کیے جس کے گناہ لوگ کیے کیا ہونا ہے؟ گناہ کرنے والے غفلت کی زندگی گزارنے والے اللہ کی ناراضی کے کام کرنے والوں کو اعلی حضرت ایک اور چوٹ لگا رہے ہیں ارے او مجری میں بے پروا دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے مجری میں بے پرواہ سے مراد کیا ہے یعنی سے مراد بے خبر لا پروا ارے او کا لفظ اس لیے استعمال کیا گویا ڈانٹا جا رہا ہے جھنجھوڑا جا رہا ہے ارے او مجری میں بے پروا دیکھ اے اللہ کی نافرمانی فرمانی میں زندگی گزارنے والے ذرا دیکھ موت کی تلوار تیرے سر پر لٹک رہی ہے کل نفسن رائے الموت المت ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے بڑی بڑی پلاننگز ہیں بڑے بڑے ارادے ہیں بڑے بڑے جناب معاملات سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں شاعر لکھتے ہیں نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں سر پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے اور تلچرڑے اڑا رہا ہے تو عیاشیاں کر رہا ہے تو بے پرواہی کے ساتھ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا ہوا ہے اچانک موت نے آنا ہے اور اگر انہی گنا کے درمیان موت آ گئی شراب پینے والا سوچے شراب پیتے پیتے موت آ گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا حرام کام کرنے والا بدکاری کرنے والا جوا کھیلنے والا اپنے آپ کے بارے میں ہر اسلامی بھائی غور کرے کہ میں جس برائی میں مبتلا ہوں اگر اسی دوران موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گا کیا بو دکھاؤں گا ارے او بجری میں پروا دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے ارے او مجھے تلوار ہے کیا ہونا ہے اب نبی پاک علیہ سرات اسلام کی بارگاہ میں التجا کی, کی جا رہی ہے تیرے بیمار کو میرے عیسی تیرے بیمار کو میرے عیسی غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے یہاں بیمار اپنے آپ کو کہا گیا ہے کہ گناوں کی بیماری میں اتنا مبتلا ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی بیماری بہت بڑھ جائے نا تو اسے بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں یعنی غش لگاتار ہے اور یہاں عیسا سے مراد جانے عیسا عیسا کے بھی آقا ہمارے آقا علیہ اصرات اسلام کی طرف التجا کی جا رہی ہے استغاثہ کیا جا رہا ہے حضرت عیسا کا ایک وسط تھا وہ بیمار کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے تو یہاں نبی یہ پاک علی اسلام کو پکارا گیا ہے کہ آکا اتنے گنا ہو گئے ہیں اور گناہوں میں اتنا غرق ہو گیا ہوں کہ اب تو دورے پڑنے لگ گئے ہیں اب تو اس قدر بیمار ہے کہ اب آخری وقت ہے اب آپ ہی نے آ کر کوئی ایسی نگاہ کرم کرنی ہے یہ گناہوں کا مریض اچھا ہو جائے کہ اے میرے بچے اسلامی بھائی آئیے پیارے آقا کی بارگاہ میں سلتجا میں غمگین دل کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے تیرے بیمار کو میرے عیسی غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے ری بیو میرے سرے بیما ریکو میرے ہونا نوش لگا تاری بھائی ہو اب اگلا شعر تو کمال کا شعر ہے حضرت لکھتے ہیں کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے زندہ کہتے ہیں قید خانے کو جیل کو گلزار کہتے ہیں باغ الادرت نے زندہ جہنم کے معنی میں استعمال کی ہے گلزار جنت کے معنی میں استعمال کی گویا میں سمجھا رہے ہیں کہ کام تو جہنم میں جانے والے کر رہے ہو اور دل میں شوق پالا ہے جنت میں جانے کا دل میں شوق پالا ہے گلزار میں جانے کا یہ کیسے ہو سکتا ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں میں جنجوڑا جا رہا ہے کہ سارے حرام کام کر کے تمنا یہ ہے کہ جنت میں جاؤں اگر جنت میں جانا ہے تو کام بھی جنت میں جانے والے کرو نا کچھ لوگوں نے اس بات کا ایک بڑا عجیب مفہوم رکھا ہوا ہے کہ جناب اللہ معاف کرنے والا ہے ہم بخشے جائیں گے نبی پاک کی شفات یقیناً شفات ہوگی اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں گے لیکن ایمان بین الخوف و رجا کا نام ہے ہمیں خوف بھی اللہ کا اپنے دل میں رکھنا ہے اتنا نڈر نہیں ہو جانا کہ جناب کچھ بھی کر لو اللہ معاف کرنے والا ہے اللہ جہاں کریم رحیم غفار ستار ہے وہاں وہی رب کا ہار اور جبار بھی ہے جہنم میں بھی اس نے اپنے بندوں کو تو ڈالنا ہے نا یہ میرے اور آپ کے پاس کیسے گارنٹی آ کہ نہیں جناب میں جہنم میں نہیں جا سکتا بڑے بڑے بزرگانے دین اللہ کے خوف سے لرزہ کرتے تھے ایک خطا ہو جائے ساری زندگی رویا کرتے تھے اور آج ہم ہے کہ ہم سمجھتے کہ ہم گلزار میں چلے جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے لیکن ذرا اپنے امال پر تو نظر دوڑ نا اے میرے بیچ اسلامی بھائی امام اس کو حضرت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تر مجھے یاد آیا آپ فرماتے اگر ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں میشر کے دن اعلان ہو کہ سب جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ جنت میں اکیلا جانے والا میں ہوں گا لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سب جنت میں جائیں گے ایک جہنم میں جائے گا تو مجھے اتنا خوف ہوگا رب کا کہ میں ڈروں گا کہیں وہ اکیلا جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں تو یہ بیلنس ضروری ہے ہمیں خوف زدہ بھی رہنا ہے ہمیں نا امید بھی نہیں ہونا لیکن اپنے اعمال کی درستی کی کوشش کرتے رہنا ہے کیا لکھتے ہیں کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے کام زندہ کے کیے اور ہمیں کیا اگلے تین شیروں میں آلہ حضرت نے ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کا ذہن دیا ہے اور بڑے پیارے انداز میں ایک مسافر کو سمجھایا ہے ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے آپ دیکھیں نا دنیا میں جب کوئی کوچ کہتے ہیں روانگی کو دنیا میں جب آ, کوئی مسافر ہو اور اس کی گاڑی تیار ہو اس کی ٹرین تیاروں سے نیند نہیں آتی بلکہ کچھ گھنٹوں پہلے بندہ اٹھ کے تیار ہو جاتا ہے کہ فلا وقت میں میری سواری ہے لیکن موت کی سواری کب آنی ہے ہمیں نہیں پتا آج ابھی اسی وقت جی ہاں مدنی چل کے ناظرین جس وقت آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس وقت میں یہ سلسلہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اگلے کچھ گھنٹوں کے بعد اگلے کچھ منٹوں کے بعد کوچ تیار ہو جائے لیکن ایسی غفلت کہ کوئی تیاری نہیں آگے لکھتے ہیں دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے بہت دور تک جانا ہے بڑا آخرت کا طویل سفر ہے برسق کی زندگی ہے اور اب دن بھی تھوڑا مسافر کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب کسی کا دن تھوڑا رہ جائے شام ڈھلنے کو ہو اور سفر زیادہ باقی ہو تو وہ سفر کی تیاری کرتا ہے آرام کی تیاری نہیں کرتا اور تیسری بات آ حضرت تیسرے شعر میں سمجھاتے ہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں آئے ہائے مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے یعنی مت کہتے ہیں عقل کو یعنی کوئی مسافر اپنے گھر سے دور ہو اور دن بھی ختم ہونے والا ہو تو لوگ کہتے ہیں جلدی منزل پوری کر کے گھر پہنچو تاکہ گھر میں پہنچ کر ریلیکس کرو ایسی عقل کو مار پڑ گئی کہ گھر جانے کی فکر نہیں تو آلازر سمجھاتے کہ دنیا تیرا گھر نہیں گھر آخرت ہے اس گھر کی تیاری نہیں کرو گے یہی یہی غفلت کی زندگی گزارتے رہو کتنے دن رہیں گے اس دنیا کے گھر میں کتنے دن رہیں گے یہاں پر ہم پچاس سال ساٹھ سال ستر اسی سال پھر سب نے جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہاں ہزاروں سال رہنا ہے اور قبر ایک ایسی منزل ہے کہ جس کی قبر سکون والی ہے جس کی قبر جنت کا باغ ہے وہ تو مزے میں ہوگا لیکن جس بدرسیب کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی اس کا کیا بنے گا سیدر عثمان غنی رضی اللہ عنہ فت المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں قطعی جنتی ہیں دو بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے لیکن جب قبر کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا یا خود قبرستان جاتے تو زاروں کتار روتے داڑھی ان کی آنسو سے تر ہو جاتی لوگوں نے کہا قبر کی بات پر اتنا کیوں روتے ہیں فرما یہی پہلی منزل ہے جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے کامیاب ہو اے میرے بیچ اسلام ان, تین, ان تینوں شیروں کو دوبارہ سنیے اور اپنے آپ کو اپنی قبر اور اپنی آخرت کے لیے تیار کر لیجئے فرماتے ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے دور جانا ہے رہا دن تھوڑا راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے ہائے نیند مسافر تیری Saphir کیا ہونا ہے گھر بھی جانا ہے مسا کے نہیں اے اے گھر بھی جانا ہے مسا کے ہونا ہے مت پہ کیا نہ ہو کس پھول کی مد ہاتھ میں ول پار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مد ہتھ میں ول پار